خدور مہاد سے قریب قبیب علامہ ضیاء المصطفی صاحب عادر امددی جو اس زمانے میں تنہا ایک فرد وہ ایک فرد نہیں ہے بلکہ اپنے ساتھ اپنے آپ میں وہ شخص ایک انجمن ہے مطلب کہ سنت میں جماعت نقیب اٹھ اس زمانے میں جو ہے وہ ضیاء المصفی قانون تو سج سنت و جماعت کے جو علما ہیں ان کا ادب سے جس سے احترام کرو ان سے اپنا رابطہ رکھو سنیت پر سختی سے قائم رہو یہ دنیا آنی جانی ہے فنا ہوگی فنا ہو کر کے رہے گی پانی ہے فنا ہو کر کے رہے گی لاز نعمت محمد الرسود اللہ کی لفافت ہے وہ اس کا حصہ ہے جو سننی ہے اس سے کسی بہادی کا حصہ نہیں ہے سر مندی کا حصہ نہیں ہے سجہ بل کے دائی کا حصہ نہیں ہے دائی کا, حصہ نہیں ہے دائی کا حصہ نہیں ہے اس میں کوئی حصہ نہیں ہے میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں میری آواز نہیں چل رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو یہ ہے مطلب جماعت پر سختی سے قائم رہنے کی فرمائے اس کو پہچان کے لیے مسئلہ عدالت کہا جاتا ہے اللہ و مطالعہ سنیوں کی سب میں اتحاد اتفاق محبت اور مصطفیٰ جی صلی اللہ و تبارک وسلم پر قربان ہونے کا جذبہ اور, اور ہم سب کو حلیق و فوجی کو ہر یہاں کے سنت الماج کو جو لوے میں, میں ہیں جو لمبی میں ہیں اور جو اس دیارے غیر میں کہیں ہیں اللہ تبارک طرح سب کو بلاخاط سے دیں اور توفیق بہترین